لنحمده ونصليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل رحب الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله عليه الصلاة إن الله وملائفته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه والاحد والملك والدي وأصحابك صلى الله عليه وسلم صلاتهم وسلامهم عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وصحبك أجمعين الحمد وصلاة رباك جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی جگہوں سے حضرت پسیرنا اعظم ابو خنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالان عنہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جن تصورات کے حامل ہیں اور ہمارے جو معمولات ہیں ہم جو عمل کر رہے ہیں کن مسائل کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں اور ہم کس نقطہ نظر کے حامل ہیں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں اور جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ کون تھے اور ان کا کیا مقام تھا اور ان کے بارے میں اپنے وقت کے محدثین و مفسرین اور محقطین و مقننین کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مسلم محپت اور معتمد اور مستند مقدم تھے اسلامی قوانین کو انہوں نے جس انداز سے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا ہے اور اسلامی قوانین کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہر پہلو اور ہر اعتبار سے ان کی ذات ایسی منفرد ہے ایسی یکتا ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا جہاں تک ان کے طبقے اور پرہیزگاری اور خوف خدا اور خشیت الہی کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں بھی ان کی دشان ہے وہ بڑی ممتاز اور منفرد ہے عالم یہ تھا خفشیت لالی اور خوف خداوندی کا کہ ایک مرتبہ بازار کشیف لے جا رہے تھے کہ اتفاق سے کسی بچے کے قدم پر ان کا پاؤں پڑ گیا جس کی وجہ سے اس بچے کی چیخ نکل پڑی اور اس بچے کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کیا خدا سے کم کرتے نہیں ہوں یہ سنتے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غشی طاری ہو گئی بے ہوش ہو گئے تو جب ہوش میں آئے تو آپ سے کہا گیا کہ ایک بچے کی اتنی سی بات پر اس قدر بے قراری اور یہ حالت آپ کی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا عجب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ غیبی ہدایت ہو تو اس لیے جو ہے یہ صورت حال ہو نماز پڑھنے جب کھڑے ہوتے تو بسا اوقات عالم یہ ہوتا کہ دوران تلاوت اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں کہ اللہ رب العزت نے قیامت کی ہول کا ذکر فرمایا ہے جن آیتوں میں وہ آیت اگر تلاوت فرماتے تو آہو بکا کاری ہو جاتی ایک مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت فرما رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب زمین میں زلزلہ زلزل آئے گا اذا زلزلت الارض زلزلہ واخر الارض دو کہ یہ زمین اپنا سارا بوجھ سارے خزانے نکال دے گی جو میں اس دن تو حد رہا کہ جس دن یہ زمین ساری خبریں دے گی سب کچھ بتلائے گی کہ اس زمین پر کس کس نے کیا کیا ہے بے ان پتا اٹھا اس لیے کہ تیرا پروردگار اس کو وہی کرے گا اس کے حکم سے یہ سب کچھ ظاہر ہوگا تو آخری آیت جس میں فرمایا گیا کہ فمنیام المتال رتم خیرن پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کی جزا کو پالے گا اور اس کی جزا کو دیکھ لے گا فمنیام المثال رسم شرجرا کہ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا یہ سورہ مبارکہ تلاوت ہمارا اس سے پھر دقت کاری ہو گئی اور گھنٹے دو گھنٹے के लिए نہیں بلکہ صبح فجر جو ہے وہ ہو گئی اور جنہوں نے حضرت امام کو دیکھا وہ جب صبح کے وقت مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو عالم یہ تھا کہ جناب اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور اس طرح سے عرض کر رہے تھے بارگاہ خدا بندی میں کہ اے وہ سات کہ جو ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا کی جزا اور سزا دیں گے اپنے اور یہ عرض کر رہے تھے کہ اے وہ ذات جس کی یہ شان ہے اس سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزاد دوزخ سے بچا لے یہ جو ہے کیفیت کاری ہوتی تھی ایک مرتبہ قرآن کریم کی آیت نماز میں تلاوت کی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت بہت ہی سخت دن ہے بل وسط و ادحا و امر کہ گناہ کا ٹھکانہ اور گناہ کی جگہ قیامت ہے اور وہ بڑا ہی ہولناک دن ہے اور بہت ہی سخت قسم کا دن ہے بڑا تلخ دن ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی دیر تک جو ہے وہ آہوزاری آہ و بکا پر جو اتاری رہا اور ایک مرتبہ جس آیت کریمہ کی تلاوت پر مارے تھے تولا تحسبن يعمل الظالمون. کہ تم ہرگس مت کو کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظالموں کے عمل سے بے خبر تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا خوف خداوندی دل میں اور ان کی خشیت الہی کا یہ عالم ہوتا تھا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ دکا اپنی دکان پر تشریف لے گئے تو ملازم نے کپڑے کے تھان کھولے اور نیک تفاعل کے طور پر نیک فعال دیتے ہوئے اس ملازم کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے تو دیکھیے حالانکہ بظاہر تو یہ بات کچھ بھی جو ہے وہ اتنی نہیں معلوم ہوتی کہ اس میں کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی عیہ نے جب یہ جملہ سنا تو عالم یہ ہوا کہ رقت داری ہو گئی اپنے اپنے چہرے پر رومال ڈالا اور اس سے ملازم سے کہا کہ دکان بند کر دو کسی طرف نکل گئے دوسرے روز جب تشریف لائے تو فرمایا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم کیا ہیں ہم کیسے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو جنت کی آرزو کیسے کریں ہم تو جو ہے اس اس مقام کے لائق ہی نہیں ہیں اور حضرت سیدنا عمر بل خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت میں اللہ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو اور کچھ انعام نہ بھی ملے تب بھی میں جو ہے وہ اس سے راضی ہو جاؤں تو آپ دیکھیے کہ یہ یہ سوچ تھی اور یہ جو ہے یعنی اپنا احتساب تھا اور اس طرح سے حضرت امام جو ہے وہ اپنے دل میں ہر وقت اس طرح کے خیالات جو ہے وہ اور اس طرح کے تصور اور اس طرح کی فکر جو ہے وہ دامنگین ہوتی تھی آپ کو جس امام کی یہ کیفیت ہو اور جس کا تقوی اور پرہیزگاری اور جس کا خوف خداوندی کا عالم یہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وہ کیسی ذات رہی ہو اس کا باطن کیسا ہوگا اس کا ظاہر کیسا ہوگا اور پھر ان کی جدت تباہ اور ان کی مقنن ہونے کی جو حیثیت ہے وہ تو ایسی ہے ایک دو مسئلے نہیں ہیں ایک دو معاملات نہیں ہیں کہ جہاں دوسروں کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لمحے میں وہ وہاں اس مقام پر پہنچتے تھے اور ان کا وہ خیال وہاں پر جو ہے چلا جاتا تھا جہاں دوسرے اگر سوچنے بھی بیٹھے تو وہاں ان کا خیال نہ آ تدویر فقہ اسلامی قانون کی وضع اور اسلامی قوانین کا مرتب کرنے کا خیال حضرت امام اعظم ابو حنی برحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خاص طور پر جو ہے وہ ایسے وقت میں آیا اگرچہ ان کے دور تک کچھ جو ہے قوانین مرتب ہو چکے تھے ان کی تدبین ہو چکی تھی لیکن خاص طور پر حضرت امام اعظم ابو حنی برحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرف جو ہے وہ جو توجہ کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اسلامی سلطنت کی حدود وسیع ہوئی اور دوسری قوموں کے میل ملاپ جو ہے وہ ہوئے تو اس وقت تک جو ہے حادیث کی روایت کا زیادہ تر دار و مدار مسائل کا جو ہے وہ زیادہ تر تعلق جو ہے اور دار و مدار صرف جو ہے وہ زبانی اور حفظ پر اور قوت یادداشت پر مبنی تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو اس بات کا خیال پیدا ہوا اور خاص طور پر اس ایک واقعے کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ دو شخص جو ہے وہ نہانے کے لیے ہمام میں گئے اور دونوں نے اپنی امانتیں اس ہمام کے مالک کے پاس رکھوا دی دونوں کو نہانا تھا دونوں کے ساتھ آئے تو جب ان میں سے ایک جو ہے نہا کر نکلا تو اس نے مالک سے جو ہے اپنی امانت امانت طلب کی تو اس مالک نے جانتے ہوئے کہ دونوں ساتھ آئے ہیں وہ امانت ان کے حوالے کر دی اور یہاں سے جو ہے یہ شخص لے کر جو ہے وہ چلا گیا جب دوسرا شخص جو ہے وہ فارغ ہوا تو اس نے اپنی امانت کا سوال کیا اب بڑی مشکل پیش آئی قاضی کے پاس اس وقت کے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہونے کے لیے پہنچا تو قاضی نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس لیے کہ جب دو ان دونوں شریکوں نے اپنی امانت ان کے پاس رکھوائی تھی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ امانت ہر ایک کے ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ حوالے کرتا اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ دوبارہ مسئلہ بن گیا تو حضرت امام اعظم ابو علی برحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو ہے وہ یہ شخص دوڑا ہوا گیا اور اب کی حضور اس طرح سے جو ہے مسئلہ پیش آ گیا کیا اس میں فیصلہ ہوگا تو حضرت امام اعظم ابو علی برحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ اس کی بات سنی اور اس نے کہا کہ دوسرا شخص جو ہے مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے اور میں اس کے دوسرے ساتھی کو دے چکا ہوں اور وہ جا چکا ہے فرمایا کہ اصولی طور اور قاعدہ تو یہاں پر یہی ہے کہ جو شخص تم سے مطالبہ کر رہا ہے تو اس سے کہو کہ بھائی تم اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آؤ تو اس کے سامنے پھر جو تمہاری امانت حوالے کی جائے گی حضرت امام اعظم نیبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور ان کا تفنن اور ان کی ذہانت اور ان کی جدت تباہ کو دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے فیصلہ فرما دیا اس کو جا کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے اس ساتھی کو لے آؤ تو تمہاری امانت انہی کے سامنے حوالے کی جائے گی اس طرح سے جو ہے انہوں نے اب اس کے بعد جو حضرت امام آزم ابونی پر رحمتہ اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی واقعہ جو ہے ان کے جو ہے فطا کے اسلامی قوانین کے مدون کرنے کے لئے کا جو ہے وہ ذریعہ اور جو ہے یہ تحریک بنا ہو اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جو ہے اس حوالے سے اور اس اعتبار سے جو ہے اسلامی قوانین کو مدون کرنے کا جو ہے وہ جناب فیصلہ فرمایا اور یہ میں آپ کو بات بتلا دوں کہ ہم جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں تو تقلید کیوں ضروری ہے بات دراصل یہ ہے کہ تکلیف اس لیے واجب ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک شخص کو اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اسلامی مسائل اور اسلامی قوانین قرآن و حدیث سے جو ہے خداخص کر سکے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے مسائل ایسے جانتے ہیں کتنوں کو جو ہے خبر ہے ہم تو وہ بھی مسائل نہیں جانتے ہیں کہ جو ہمیں روز مرہ پیش آتے ہیں عبادات سے متعلق اور معاملات سے متعلق تو ہم جو ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں تو قرآن کریم میں ایک جگہ تو جو ہے یعنی اس طرح سے مسائل بیان ہوئے نہیں ہیں اور پھر ہم اور آپ جو ہے جناب کتنا جو ہے وہ عربی کو جانتے ہیں اور پھر جو ہے کتنے ہم عربی محاورات سے واقف ہیں پھر ان کی جو صورتیں ہیں ان کی جو اقسام ہیں کون سی آیت جو ہے منسوخ ہے کون سی آیت جو ہے وہ ناسک ہے تو کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی اس کا پس منظر کیا تھا تو کون سا حکم منسوخ ہے کون سا حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو جان سکیں گے ظاہر ہے کہ ہم تو اس بارے میں بالکل نا برد ہم تو اگر اس وقت اگر اپنی زندگی کا آدھا جو ہے وہ سرمایہ زندگی کی آدھی پونجی بھی اگر سرف کر کر ان ساری باتوں کو اگر حاصل کرنا چاہے تو پھر یہ کیا جو اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ جناب وہ سب کچھ سمجھ لے ایسا نہیں ہے تو مختصر طور پر میں عرض کروں تو اس لیے ہم جو ہیں جناب ایک شخص اور یہ ان کی جو فقہ ہے ان کے جو قوانین ہیں یہ انہوں نے خود اپنے ذہن سے نہیں گھڑے سب قرآن کریم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام کے فیصلوں اور ان کے اقوال سے اور ان کے مرتب کیے ہوئے جو ہے یعنی احکام کو سامنے رکھتے ہوئے وہی وہ انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں چونکہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے اس طرف قدم رکھا اور اس چیز کو ہمارے سامنے پیش کیا تو ہم اس لیے جو ہے وہ ان سب ان, ان, ان کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم محتمد اور مستند اور ان کو محقق اور مقدم جان کر اور اس لیے ہم ان کی جو ہے وہ بتائے ہوئے احکام کو مانتے ہیں اس لیے ہم جو مقدس کہلاتے ہیں ورنہ کو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو ایک شخصی جو ہے, جو ہے وہ جناب قوانی ہے ایک بھی یعنی حضرت امام اعظم ابو علی برحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو احکام بیان فرمایا ہے قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ اور طابعین کے اقوال کی روشنی میں اگر ان کے اس کے مقابل اگر کوئی صحیح حدیث سامنے آ جائے تو پھر جو ہے اس کو اختیار کیا جائے تو یہ سب کچھ جو ہے حضرت امام اعظم ابو علی برحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پھر اس مملکت میں اس وقت اور اس دور میں اور پھر جو ہے جناب دوسری قوموں کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہونے عبادات اور معاملات سے متعلق مسائل اس طرح کے پیش آتے رہے اور اس طرح کے استفتے اور اس طرح کے سوالات پیش ہوئے تو حضرت امام آزم ابو نیفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضروری سمجھا کہ جناب اب جو ہے صرف قوت یادداشت پر اور زبانی فیصلوں کی حد تک جو ہے وہ جو ہے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے اسی پر جو ہے وہ بت نہیں کی جا سکتی ہے حضرت امام اعظم ابونیبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر جو ہے جناب قوانین کو مدت کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کی جو ہے ایک مجلس جو ہے وہ قائم کی اور اس میں پھر جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے فکری احکام کو مرتب اور مدون فرمایا اور کثرت رائے سے اس پر تمہیز فرما کر اور قرآن و حدیث کے حوالے سے پھر جو ہے ان قوانین کو جمع فرمایا اسی کو فقہ ہنفی کہا جاتا ہے یہی جو ہے اسلامی شریعت اور یہی اسلامی قوانین ہے حضرت امام اعظم ابونیفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس وقت بھی جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے دور کے مایا ناز جو ہے علماء اور متندمین اور محتقین نے مختلف مسائل پر بڑے بڑے مباحثے اور بڑے بڑے مناظرے فرمائے ہیں مخالفوں نے بھی اور اس طرح سے جو اس, اس چیز کا جو ہے وہ درک رکھتے ہیں ان لوگوں نے بھی اپنوں نے بھی بیگانوں نے بھی لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر ہر ایک موقع پر جو ہے وہ پلہ بھاری رہا ہے اپنے وقت کے بڑے ہے جلیل قدر ہے قدر جناب فقی محدث اور محصف ہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں کہ اس وقت جو ہے بڑے بڑے امام بڑے بڑے مجتہدین تشریف فرما تھے امام سفیان سوری اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح سے بڑے بڑے اور جلیل القدر محدث موجود تھے واقعہ یہ پیش آیا کہ دعوت ولیمہ میں شریک تھے اور جناب وہ شخص جس یہاں مدود ہے وہ بڑا خوف زدہ اور بڑا ہی جو ہے جناب پریشانی کے عالم میں ہوا آیا اور عرف کی حضور بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا اور میں کیا ہوا فرمایا کہ بات یہ ہوئی کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ایک ہی گھر میں دونوں بہنوں سے کی تھی تو زفاف کی رات جو ہے دلہنوں کی تبدیلی ہو گئی اب کیا کیا جائے حضرت امام سفیان نے سوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ اس میں نکاح میں تو کوئی فرق نہیں آتا لیکن مہر جو ہے وہ لازم ہو جائے گا تو اس طرح سے جو ہے مہر دے دیا جائے اور جا ہر ایک کا جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ اس کے ساتھ رہے اس کے بعد جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ہے وہ رجوع کیا گیا آپ نے سب کی گفتگو سنی تو فرمایا کہ دونوں کو دونوں جو ہے وہ دلہوں کو میرے سامنے لایا جائے تو میں ان سے خود جو ہے میں پوچھوں گا بات کروں گا اس کے بعد پھر جو ہے میں حکم بتلاؤں گا نا دونوں کو لایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی یہ بتلاؤ کہ جس جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہ نہیں تو دونوں کے کہ حضور ٹھیک ہے ہم تو انہیں کے اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فرمایا کہ اچھا بس ٹھیک ہے ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی بیوی کو سلاد دے دے اور اسی وقت جو ہے اس سے جو ہے وہ نکاح کر دیا جائے تو آپ کیا سمجھے دیکھیے اگر چھ حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ تعالی نے مسئلہ بالکل صحیح بتلایا کہ یہ وتی بھی شبا تھی یعنی شبہ ہو گیا ایک کی دلہن دوسرے دلہا کے پاس بھیج دی گئی اسی طرح اس, اس کی دلہن دوسرے کے پاس بھیج دی گئی تو یہ شبہ سے ہو گیا شبہ ہو گیا اجتبا ہو گیا تو اجتبا کی وجہ سے اس طرح کا اگر معاملہ ہو جائے تو نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن حضرت امام آزم ابو حنیفا رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور ان کی دانش بندی بڑی جو ہے وہ اہمیت کی حامل انہوں نے جو ہے یہاں پر جس چیز کو پیش نظر رکھا وہ بڑی اہم ہے وہ یہ کہ نکاح کا مقصود اصلی کیا ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور ذہنی ہوا آہنگی یہ بھی جو ہے یعنی پیش نظر ہوتا ہے اب چونکہ ایک یہاں تو دلہنوں کی تبدیلی ہو چکی تھی اور ان ہر ایک کے درمیان جو ہے جس کے پاس جو بھی رہی وہ اس سے ہم, آہنگ, اس کے ہم آہنگی اور, اور, اور جو ہے ہم مزاجگی اور, اور اتحاد ہو چکا تو اب اگر اس طرح سے ان کو جدا بھی کیا جائے اور ہر ایک کی دلہن اسی کے اسی کے نکاح میں باقی رکھی جائے تو اگر سے وہ ایک تو ایک ساتھ تو رہیں گے لیکن وہ ہم آہنگی اور وہ اتحاد کے جو پہلے قائم ہو چکا ہے وہ جو ہے برقرار نہیں رہے گا تو اس لیے حضرت امام آدم ابو عنیبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح سے جو ہے اس کو حل کر دیا جائے سب کو سب نے جو ہے اس کو پسند کیا اور سب نے جو ہے داد دی حضرت امام آزم ابو عنیفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ واقعی یہ جو ہے اس میں چیز جو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے تو سب نے جو ہے اس کو پسند کیا اور سب نے جو ہے حضرت امام آزم ابو عنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرمایا کر ہماری نظر اور ہماری سوچ جو ہے وہاں نہیں پہنچتی ہے جہاں حضرت امام ابو رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی جو ان کا خیال ان کی نظر جو وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے اور کیسے کیسے یعنی معاملات اب اب یہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث میں کون ہے ایسا کہ جو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہے یہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ پا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ فکا دانی اور ان کی یہ سمجھداری تھی کہ انہوں نے اس طرح سے جو ہے اور یہ قرآن قرآن قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام آزم ابو حنیفہ پار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ حل کیا کہ اس طرح کا جو معاملہ ہو جائے خلبت سیاح نہ ہو تو پھر اس میں عدت بھی نہیں ہوتی ہے وَاِذَا مُنَّ مِنْ قَبْلِ مَالْ اور اگر تم جو ہے ان کو چھونے سے پہلے قربت سے پہلے اگر ان کو تلاب دے دو مینو عزت تو پھر ایسی عورتوں پر عدت نہیں ہے کیونکہ وہاں جو ہے وہ ایک دوسرے نے ایک دوسری کی اپنی بیوی کے ساتھ قربت ہی نہیں کی ہے تو وہ تی تو اس لیے جو ہے وہاں عزت کی بھی ضرورت نہیں تھی تو حضرت امام اعظم ابو عنیفا نے اس طرح سے اپنی جو ہے وہ خدا داد صلاحیت سے اس طرح سے اور ایک ایسے حسم مسائل اللہ اکبر کہ آج اگر پوری ایک کمیٹی بیٹھے اور پوری ایک تنظیم جو سر جوڑ کر بیٹھے تو جو ہے وہاں ان کی رسائی نہیں ہو سکتی ایک شخص نے جو قسم کھائی کہ اگر میں آج غسل جنابت کروں تو اس کی بیوی کو تین طلاق اور اگر آج میں کوئی نماز قضا کروں تو اس کی بیوی بی کو تین طلاق اور اگر آج اپنی بیوی بی کے نزدیک نہ ہوں تو اس کی بیوی بی کو طلاق بتلائیے اب ذرا سوچئے کہ دیکھیے کس کا ذہن ہے جو اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرے حضرت امام آزمبو ابو حنیفہ احمد اللہ تعالی علیہ کے پاس اب یہ بات کہہ تو دی اور بڑی پریشانی میں مبتلا حضرت امام آزمو ابو حنیفہ احمد اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے یہ کہہ دو کہ اثر کی نماز پڑھ کر اثر کی نماز پڑھ کر اپنی بیوی کے نزدیک ہو جائے اور جب مغرب کا وقت آئے مغرب کی نماز کا وقت جب آ جائے تو یہ غسل کرے اور فوراً ہی جو ہے نماز پڑھ لے تو اس شخص نے اپنی بیوی کی تین طلاقوں کو مشروط کر دیا یعنی یہ طلاق معلد کہلاتی ہے تعریف کر دی شرط کے ساتھ جو طلاق دے دی تو اب دیکھیے تینوں باتیں حضرت امام اعظم ابو حنیفا رحمۃ اللہ تعالی نے کس طرح سے مسئلے کو حل کیا اب اب کیا اب فر... اس شخص نے کیا کہا کہ اگر آج وہ غسل جنابت کرے تو بیوی بی کو تین طلاق اور اگر نماز سزا ہو تو پھر بیوی بی کو طلاق غسل جنابت نہ کرے تو جو ہے اس کو طلاق تو حضرت امام اعظم ابو حنیفا نے اس طرح سے اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ اثر کی نماز کے بعد اس نے قربت کی تو پہلی شرط جو ہے وہ پوری ہو گئی قربت نہ کرنے کی جو قسم کھائی تھی وہ پوری ہو گئی قربت کرے تو قربت نہ کرے تو اس کی بیوی کو تلاک تو اثر کے بعد قربت کر لی اس کے بعد غسل جنابت یا آج اگر غسل جنابت کرے آج اگر غسل جنابت کرے تو تین تلاک تو اثر کی نماز کے بعد جب قربت کی اور سورج غروب ہو گیا تو آج کا دن تو گزر گیا آج کا دن گزر گیا سورج غروب ہوتے ہی دوسرا دن شروع ہو گیا تو آج کے دن اس نے قربت وہ غسل جنابت نہیں کیا اور غسل جنابت کرنے کے بعد فوراً نماز مغرب ادا کر لی تو نماز بھی قضا نہیں ہوئی اللہ اس طرح سے دیکھی، ایک تین تینوں شرطوں کو اس طرح سے جو ہے جناب پورا کرا دیا کہ بیوی بی پر تین تلاقے نہیں پڑیں اور یہ تو ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نے کتنے کتنے مسئلے جو ہے ایک شخص نے قدم کھا لی قسم کھا کر یہ کہا کہ اپنی بیوی سے کلام نہیں کروں گا بیوی بھی بڑی تند مزاج تھی اس نے بھی سن کر یہی جملے دہرا دیے اس نے بھی قسم کھا کر یہ کہا کہ قسم اللہ کی میں بھی اپنے شوہر سے گفتگو نہیں کروں گی حضرت امام سفیان سوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے کیونکہ قسم ٹوٹ گئی کفارہ ادا کر دیا جائے اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو فا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ پہنچے اور یہ فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے عرصی حضور شوہر نے یہ قسم کھائی ہے اللہ کا اللہ کی قسم کہ وہ اپنی بیوی بی سے گفتگو نہیں کرے گا اور اس کے بعد بیوی بی نے بھی کہہ دیا کہ قسم اللہ کی وہ اپنے شوہر سے بات نہیں کرے گی اب اس وقت تو ان دونوں کو کچھ سوچا نہیں لیکن اب جو ہے وہ فکر دامنگیر ہے کہ قسم کی قسم کا معاملہ کیا کیا جائے حضرت امام اعظم ابو عنی فا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں اس میں کوئی کپار وپارے کی ضرورت نہیں امام صفیان سوری کے پاس یہ لوگ گئے کہا کہ حضرت امام اعظم نے تو فرمایا کہ کفارہ ہی نہیں اب امام سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو پا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے فرمایا کہ تم کیسے لوگوں کو غلط غلط مسئلے بتلا دیتے ہو فرمایا کہ کیا معاملہ ہے بھائی کہا کہ آپ نے ایسا مسئلہ غلط بتلا دیا فرمایا کہ دونوں کو بلایا جا حضرت امام سفیان سوری کے پاس وہ دونوں نیا بیوی آئے اور فرمایا کہ ہاں بھی بتلاؤ کیا کیا صورت پیش آئی تو شوہر نے کہا حضور میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اپنی بیوی بی سے گفتگو نہیں کروں گا تو اور بیوی بی نے بھی یہ کہا قسم کھا کر کے اپنے شوہر سے گفتگو نہیں کروں گا حضرت امام اعظم مبونی پر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہاں کسم یہ ہی کب ہوئی جب بیوی بی نے اپنے شوہر سے گفتگو کر لی تو پھر یہ قسم ہی کہا منعقد ہوئی تو کفارے کی ضرورت ہی نہیں حضرت امام سفیانی سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہماری سوچ وہاں نہیں پہنچی ہوتی جہاں تم پہلے سے جو پہنچ چکے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم ایسے امام کے مقلد ہیں ہم ایسے متقی پرہیز اور ایسے جو ہے اپنے وقت کے جن کو سراد العم اور سراد المحقین کہا جائے ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں ہم جاہل اماموں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں اس چودہیں صدی کے جو ہے منمانی من کرنے والوں اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والوں کی مقلد نہیں ہیں خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ ہمیں ایسا اللہ نے امام عطا فرمایا کہ جتنے قرآن و حدیث سے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نصوصِ قدسیہ کی پیروی کرنے کی نایت قائم و دائم رکھے وخردان